بے شک اسمانوں ہے اور زمیں کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے انہ اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے اسمان سے پان اتار کر مردازمے کو اسے نلا دیا اور زمیں میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے اسمان عزمے کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے ان سب میں عقلمندوہے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں